اب المسلیم اما بعد فاعوذ بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و بارک وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ للہ ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں میرے شیخ طریقت امیرا علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیا ستار قادری رضوی زیائی دامت برا العالیہ نے اس فتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام نام بہتر مدنی انعامات کا رسالہ بصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے آپ دامت برا العالیہ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 اور دل جمعی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک بما ترجمہ و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا سورہ اعزاز الزلت جس کو سورہ زلزلہ بھی کہتے ہیں مکیا بقول مدنیہ ہے اس میں ایک رکوع آٹھ آیتیں تینتیس کلمے ایک سو انتالیس حرف ہیں جب زمین تھر تھرا دی جائے قیامت قائم ہونے کے نزدیک یا روزے قیامت جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے اور زمین پر کوئی درخت کوئی عمارت کوئی پہاڑ باقی نہ رہے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے وہ تل او دوسر اور زمین اور اپنے بوجھ بو باہر, باہر پھینک دے یعنی خزانے اور مردے جو اس میں ہیں وہ سب نکل کر باہر آ پڑیں وقال الانسان ما لها اور آدمی کہے اسے کیا ہوا کہ ایسی مستریب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا سب باہر پھینک دیا حد اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی سب بیان کرے گی حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرد و عورت نے جو کچھ اس پر کیا اس کی گواہی دے گی کہ فلاں روز اس نے مجھ پر یہ کیا فلا روز یہ بی اننا رب اس لیے کہ تمہارے رب ازوجل نے اسے حکم دیا کہ اپنی خبریں بیان کرے اور جو عمل اس پر کیے گئے ہیں ان کی خبریں دے سو اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے موقف حکا حساب سے کئی راہ ہو کر کوئی داہنی طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائے گا کوئی بائیں جانب سے دوزک کی طرف لی مل تاکہ اپنا کیا یعنی اپنے امال کی جزا دکھائے جائیں فمی فمی ملمز ملمز ملمز ملمز تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے برائی کرے اسے دیکھے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کیا ہر مومن اور کافر کو روز قیامت اس کے نیک و بد اعمال دکھائے جائیں گے مومن, مومن کو اس کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر مطبضجی ہوں. مطبضجی ہوں. آج طلوع آفتاب کا وقت چھ بج کر بارہ منٹ اٹھائیس سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے شراق کے نوافل اور نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑ سکتے ہیں آج طلوع آفتاب کا وقت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 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے فرمایا کہ ہر مومن و کافر کو روز قیامت اس کے نیک و بد اعمال دکھائے جائیں گے مومن کو اس کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر اللہ تبارک و تعالی بدیاں بخش دے گا اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ کفر کے سبب آکارت ہو چکی اور بدیوں پر اس کو عذاب دیا جائے گا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 اور ترہیب ہے کہ گناہ چھوٹا سا بھی چھوٹا سا بھی ہو وبال ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ پہلی آیتن کے لیے مومنین کے حق میں ہے اور پچھلی آیت کفار کے صدق اللہ, العظیم اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک کا تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسرے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم <تصفح> <تصفح> الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلات و عليك علیہ رسول اللہ ولی کابقیا حبیب اللہ اللہۃ وسلام علیہ قیا نبی اللہ ولی کابقیا نور اللہ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 الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وبارک وسلم ایک دانہ کا کول ہے کہ اگر تین کام کرنے سے عاجز ہو تو پھر تین کام یوں کر لو نمبر ایک اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی سے بھی رک جاؤ نمبر دو اگر لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی مت دو نمبر تین اگر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے تو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت بھی مت کھاؤ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم نے اصلاف یعنی گزشتہ بزرگوں کو دیکھا کہ وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے بڑھ کر عبادت تصور کرتے تھے حضرت سیدنا وہب مکی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں دنیا کی پیدائش سے لے کر فنا ہونے تک کی تمام دنیاوی نعمتیں بھی بال فرض میرے پاس ہوں اور میں انہیں راہ خدا ازل میں لٹا دوں تب بھی اتنے بڑے عظیم ثواب کے کام کے مقابلے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کی غیبت چھوڑ دوں اسی طرح دنیا اور اس کی تمام نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں لٹانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ دوجل کی حرام کردہ اشیاء کی جانب میری نظر اٹھے اس کے بعد پارہ چھبیس سورت الحجرات کی آیت نمبر بارہ کا یہ حصہ تلاوہ فرمایا ترجمہ کنزول ایمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اور پارہ اٹھارہ صورت النور کی آیت نمبر تیس کا یہ حصہ تلاوت فرمایا ترجمہ کنزول ایمان مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین غیبت وغیرہ وغیرہ گناہوں سے کس قدر نفرت کرتے تھے وہ حضرات جانتے تھے کہ اللہ ازدل کی ناراضی سے بڑھ کر کوئی نقصان متصور ہی نہیں اگر کسی ایک گناہ پر ہی آخرت میں پکڑ ہو گئی تو خدا کی قسم سخت و رسوائی کا سامنا ہوگا اور اگر زندگی میں ایک ہی بار غبت کی اور مغتاب یعنی جس کی غیبت کی گئی اس کو معلوم ہو گیا اور اس سے معاف کروانا رہ گیا اور اس پر بروز قیامت گرفت کر لی گئی تو نہ جانے کیا بنے گا آہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کا جذبہ بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برہ سفر کیجئے اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخر سوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کیجئے اور ہر مدنی ماہ کی دس تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے انشاءاللہ اللہ اس کی اس سے دین و دنیا کی ڈھیر و بھلائیاں ہاتھ آئیں گی اور رب کریم عزوجل عز نے چاہا تو بے شمار بیماریاں بھی دور ہوں گی اس زمن میں ایک مدنی بہار ملادہ فرمائیے چنانچہ بابل المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے میرا ارنیا کا آپریشن ہوا تھا لیکن بارہ ماہ گزر جانے کے باوجود تکلیف بدستور باقی تھی مختلف قسم کی دوائیں استعمال کی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا مگر فائدہ نہ ہوا ایک دن ایک اسلامی بھائی نے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی تو میں نے ان سے کہا بھائی صاحب میرے ساتھ یہ بیماری لگی ہوئی ہے اور آپ حضرات مسجد میں فرش پر سوتے ہیں اس سے میری تکلیف بڑھ جائے گی اس اسلامی بھائی نے مجھ پر کافی انفرادی کوشش کی یہاں تک کہ میرا ذہن بن گیا اور میں مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار ہو کر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہو گیا اور الحمد کے مدنی قافلے کا مسافر بن گیا اور تین دن کے مدنی قافلے میں رسول کے ساتھ میں نے خوب سنت سیکھنے کی سعادت حاصل کی میرا ارنیہ کا وہ درد جو کسی دوا کو جواب نہیں دے رہا تھا الحمد للہ ازوجل مدنی قافلے کے دوران ختم ہو گیا ارنیا کا ہو درد اس سے ہو رنگ زرد ارنیا کا ہو درد اس ہو رنگ زرد مرے چل پڑیں قافلے میں چلو رحمتیں لوٹنے برکتیں لوٹنے آئیے نہ چلے قافلے میں چلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے ارنیہ کا درد جو کسی دوا سے نہ جاتا تھا مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے وہ چلا گیا دیکھیے شفا من جانی بلّہ یعنی شفا اللہ الضوضل ہی کی طرف سے ملتی ہے بال کسی کا مدنی قافلے میں درد نہ بھی جائے اور بیماری دور نہ بھی ہو تب بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے بیماری کے فضائل پر نظر رکھیے اللہ الظل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے چناتی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتابت المدینہ کی مطبوعہ بارہ سو پچاس صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 802 دو پر ہے رسول اللہ از وج اللہ وصلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ مومن جب بیمار ہو پھر اچھا ہو اس کی بیماری گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت اور منافق جب بیمار ہو پھر اچھا ہو اس کی مثال اونٹ کی طرح ہے کہ مالک نے اسے باندھا پھر کھول دیا نہ اسے یہ معلوم کہ کیوں باندھا نہ یہ معلوم کہ کیوں کھولا ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیماری کیا چیز ہے میں تو کبھی بیمار نہ ہوا فرمایا ہمارے پاس سے اٹھ جا کہ تو ہم میں سے نہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالحمد اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و وسلم دعوت اسلامی کی شاطی ادارے مکتابت المدینہ کی مدبوار رسالہ ظلم کا انجام صفحا گیارہ تا تیرہ پر حضرت علامہ عبد الوہاب قدس قدثرہ نورانی کی کتاب تمبی المخترین کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہاب بن منب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی ستر سال تک لگاتار اس طرح بندگی کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر عبادت کرتا نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ حبی کا یعنی اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اس نے جواب دیا اللہ عزوجل نے میرا حساب لیا پھر میرے سارے گنا بخش دیے پھر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا اس کی وجہ سے اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں میٹھے میٹھے سلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو کیجئے کہ ایک تنکا جنت میں داخلے سے مانے یعنی رکاوٹ ہو گیا اور اب معمولی لکڑی کے خلال کی تو بات ہی کہاں ہے بعض لوگ دوسروں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے اللہ عزوجل ہدایت عنایت فرمائے آمین ایک اور عبرتناک ناک حکایت ملازمت فرمائیے جس میں صرف ایک گیہوں کے, کے دانے کے بلا اجازت کھانے کے نہیں صرف توڑنے کے اخربی نقصان کا تذکرہ ہے سناچے منقول ہے ایک شخص کو باد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا معلّہبی کا یعنی اللہ عزوجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہا اللہ عزوجل نے مجھے بخش دیا لیکن حساب و کتاب ہوا یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری سے گیوں کا ایک دانا اٹھایا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانا میرا تو نہیں چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا وہی فورن ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے با قدر میری نیکیاں مجھ سے لے لی گئیں ہم ڈوبنے ہی کو تھے کہ آقا کی مدد نے گرداب سے کھینچا ہمیں طوفان سے نکالا لاکھوں تیرے صدقے میں کہیں گے دمے محشر, دم محشر زندہ ملعب ملعب سے نکالا ہمیں زندہ سے نکالا ملعب سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو بول اللہ تخل اللہ سلو الحبیب صلی اللہ علی محمد الحمدللہ للہ زل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 اور ساری دنیا کے لوگ کی کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوتِ اسلامی تیری دھوم مچی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سید الانبیاء والمرسلین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 اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرما یا اللہ مدنی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے رب کہا کر دے پوری آر زو ہر بے کسو مجبور کی ان يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلى الله على النبي المباله صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يسفون وصلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله تعالی علیہ والہ وسلم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والرسل جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم ما هو اهل اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یار سول لا کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سیدے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقی علم علم کے واسطے سد صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بےغذب رازی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہرے معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق نے گجنے دے, دے با سفا کے واسطے پہرے شیر شیرے دنیا, دنیا کے کچھ سے بچا ایک کار اب دی واہی فیری آ کے آن واسطے بحر بحر بل فرح کا سب کا غم کو فرح دے حسن و سعاد بل حسن اور بوسری کا دا کے باستے کادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرے عبدالقادر, عبدالقادر قدرت نما کے واسطے احسن, احسن اللہ ہو لہن رز کن سے رز کے حسن بندے رزاکیا کے واسطے اے نصر ربی تالے کا صدقہ سال ہو منصور رکھے دے, دے حیات دین مہیے جا فضا کے واسطے تورے عرفانو لوبو ہم دو حسنا ہو بہا بے علی موسا حسن احمد بہا کے واسطے بہرے عبرا نیم مجھ پر نارے غم گلزار کر بھی دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے آنا دل کو دے رو ایماں کو جمالیا مولا جمال اولیا کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے فان بدل سے دے حصہ گدا کے واسطے و دنیا کے مجھے برکات دیں برکات سے عشق حق دے حق دا عشق عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے شہید عشق کرمزا پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پور نور کر اچھے پیارے بدر کے واسطے دو جہاں میں آدی میں آل رسول اللہ کر حضرت علیہ رسول سدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرتل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پور کر سب کا تیرا حشر میں اے اس دین پیرے باسپا کے واسطے احینا کس دین بدھی دنیا سلام بھی اب سلام اب رضا کے واسطے اس کے احمد میں عطا کر چشم تر سو زی جگر یا خدا اختار کو احمد رضا کے واسطے اس کے احمد میں عطا کر چشم تر سو زی جگر یا خدا اختار اور احمد سج رضا کے واسطے سد کا ان عین دیکھا علم و عمل اف عرف عافیت مجھ بے نوا کے واسطے آمین عمین یارین وجہ ہند نبی گر امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو باب المدینہ فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں اشراق و دوہا کا وقت ہو چکا ہے فیضان مدینہ میں موجود اسلام و سفید درست فرما لیں انشاءاللہ شاء اشراق و دوہا کے نوافل ادا کیے جائیں گے و